ولون ومسقل يوم ومسلم ما اما بعد اعوذ با بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولا میفے اجوا من تو سلا مل کریا رسول لمبا وا آلکا وسائبیا سبین بلنا سادت گرامت مہمانا نے گرامی سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اٹاری شریف منڈی احمد آباد کے قریب بھینی حبیب والی دے اندر جناب صوفی محمد عاشق صاحب ٹھکر کے بٹو اور انہاں دے بھائییاں دی طرفوں دیگر ہم نوا دوست ساتھیاں دی طرفوں انتہائی اخلاص نال بلائے گئے جلسے دے اندر شریف اللہ پاک نے ہے ہے اس, اس بندہ ناچیز بارہ بجے اعلان کی ترسی بارہ تو 10 منٹ رہن سن میں سے پہنچ گیا تھا سونڈ علی محمد صنع اللہ صاحب عبادی رسول پران دے انہاں نے مفت خدمت فرمائی اللہ پاک انہاں دے خدمت قبول فرماوے میرے دوستو سا ہمیشہ طریقہ رہا کسی بھی اسلام اور مذہب آل سنت اسلاف والے سنت اسلاف اسلام دے خلاف کوئی شرف اتنا اٹھیا ہے اسلام, مذہب اہل سنت اسلاف اسلام اسلاف اہل سنت بذلگان دین دے خلاف کوئی شرفیت نہ اٹھے ہے اصلا اپنی توفیق دے مطابق اس دا پچھا دیتا ہے بحمد اللہ تعالی کسے ہوردہ مخالفین نے رد کر لیا لیکن سڈا رد کسی کو سڈے اگ ہر مخالف نو سر سٹن تو بغیر چارا نہیں دنیا نے ویخ لیا تو پتا ہے اسلام اور اہل سنت دے خلاف ساڑھے بذرگان پاکان دے خلاف جتنے فتنے تشار اٹھ دے اور سکولی تب کے تو اٹھ دے سکول بندے نو اتقادی, ذہنی, فکری طور دو بے لغام بنا جب بے لگام بناتا ہے وہ اپنی دنیا کی خاطر چار روپیہ کی خاطر ہر پاس منہ مارک اپنی دنیا وصول کر سید عالم نور مجرسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ازواج متحرات حضور پاکدیاں دھار والیاں دے خلاف زندی کا مرتدان لانتیاں سورہ نے زبان کھلی ہوئی ہے اور لوکہ میں چکی شر پھیلا رہے ہیں کہ جی او ساریاں بی بیاں حضور دیاں سوائے بی بی خدیجہ کو برا دے وہ تے منافق سن تے دشمن سانتے حضور نے انہوں نے شادی جڑی کیتی سی نا وہ اس مقصد آستے کیتی سی بھی سارے آرہ بڑے دشمن مخالف سان حضور دے تے رشتہ لے کے تو انہوں دی دشمنی گھٹانا چاندے سان حضور تو دشمنی گھٹامان آستے آپ نے شادیاں فرمائیے تے او۔ دشمنی گھٹامان آستے جیڑی بیوی آوے وہ او مخلص سے نہیں ہوندی لہذا وہ مخلص نہیں سنو وہ دشمن سن حضور دیاں اسلام دیاں میں اس محفل دے اندر اپنے پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک گھرانے دے خدمت فریزہ ادا کردیا قرآن حکیم چو سابت کرا گا کہ مستفی دیا تمام ازواج متحرات حضور دیا تمام گھر وال مخلص مومن سن اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال اسی طرح انہاں جنت وچ رہنا ہے جویں دنیا وچ رہندے اور اس مسئلے لوں اللہ دے قران تو بیان کر لہذا اس مسئلے دے خلاف جیڑا بھوکن بولن والے او کافر اعلان او تو قرآن دا دشمن منکر میرے دوستو قرآن حکیم <تصفيق> نے پاک مستفا صلی اللہ علیہ گھر والی پاک دیاں ماوا فرمائے ایمان دیاں ماوا فرمائے اور جتھے ماما فرمایا ہے اس تو پہلا. پہلا،, پہلا, پہلا،, پہلا, پہلا, پہلا نبی, نبی پاک دا حق, حق،, حق, حق،, حق دست دا ایمان والیاں دے اتے کی سمجھ پائے ہو مالک فرماو دا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفوس ہم ایمان والے لوگاں دی جان دے اتے جنا نبی دا حق کے نا اونا خود انا دا اپنا حق اپنی جان تے کوئی دی اے قرآن حکیمی اولاد دو مانے ہن دن تے دو میں برحق میں اولا اقرب نبی جانا بالکل اولا یعنی نبی جنہ ہر مومن دی جان حق رکھ رکھدہ ای خود بندہ اپنی جان حق نہیں رکھتا یہ اللہ پاک نے پہلو نبی دی شان دسی ہے وا ازوا جو ہوں, تو ہوں نبی گھر والوں نے کہڑے ایمان والے دے نے حق رسول حق حق حسن حق حسن سب چیز تو زیادہ دینے نے موبن ان موبن دیاں اے ماہ نے ہوں گل سمجھنا ہوا مسلمانوں پہلو ہے نبی آپ حق پھر ہے نبی گھر والیاں دا حق اور کتے کے پترا نو پوچھ جبی حقار ہونے ہر شہ تو ود کوئی شک نہیں تو نبی گھر والیاں دیا عزت احترام دے اندر بھی کوئی ذرہ شک نہیں ہو سکتا جہ نبی کا حق نبی دیا تھر والیاں دا ہے ج پاک ذکر جی تعریف مدہت مقام شان احترام حرمت پاک رسول دے نال رکھ کے رب نے بیان کیتی ہوے انہاں دے ایمان شک کرن والا کافر نہیں ہو جانا ہن دیکھنے ہاں یہ ایت کیوں اتری اے دا سبب کی بنیا سی توجہ ہے کہ نہیں اللہ ہو اکبر اللہ مسلمانوں موٹی جی گل کرن لگا مال ڈنگر کسے نو کو دے دے نا دھد پینے احسان دا یاد رکھتا بہن جیسی عزت کسے نو دینا خاندانی لوگ ہمیشہ یاد رکھتے سمجھ نہیں لگی اگلے دین اس اپنی فر قبول فرماوے کہ آیت اتارے دسنے آئی یار یہ آیت کیوں اتری اختصار نال بیان کر دینا اللہ اکبر تمام روایت کٹیا کریے یہ معنی مطلب ضرور صحیح جا بن ہے کہ اس آیت پہ اتر کا سبب کی سی کسے بندے آخیا حضور تو بعد میں حضور دے گھر والیاں نال شادی کراں گا یہ منہ وچ لفظ کڈ بیٹھا اللہ پاک نے قران اتارا اونوں جواب دینا واسطے اور ساری امت نوں اے ہدایت حکم حکم سناونا کیا النبی و اولا بالمؤمنین من و تو اللہ پاک نے فرمایا انب دمت ندایت حکم سنا سڈا جہرا نبی ہے یہ تو جانا زیادہ حق رکھدی اپنی جان کا حق نہیں رکھ دے اے نبی حق رکھتے لہذا اگلی گل سنوا جو ماہ نبی گھر والیاں ایمان والیاں دیاں ماوا نے اللہ نے جواب دتا اے ماوا نے کدی ماوا نال شادی کری تمام کہا سوچی دمام اس گلد متفق نے اللہ پاگ نے یہ حکم اتاریا دسن خاطر تبج فرما خبردار کرنے خاطر نبی دیا گھر والیا جیویں سکی ماں حرام اسی طرح نبی گھر والیاں حرام نے تاٹے سے انہ نکاح نہیں ہو سکتا شادی نہیں ہو سکتی اور توجہ فرما ایس حکم تو جنتی ہونا پکا پاک بی کتابر حضرت نبی صحابی سن صاحب سر رسول سن ان, ان حلور دا کا بہرم آکھیا آخیا جاتا سلور نے یہاں خاص خاص خلاص خلاصیاں خفیہ گلا کئی دسیا ہوئی سن اس واسطے نو صاحب انہوں رسول محرم راز آکھیا ہے یہ صحابی حضرت حزیف بن یمان اپنی گھر والی نو فرما نے اے میری گھر والی اگر ہے جنت کے اندر میرے روے پھر میرے بعد کسی نال شادی نہ کریں کیوں کہ عورت عورت جنت اس مرد نال ہوئے گی آخرت جید نال شادی کر کے مرے گی لہذا اگر تو میرے نال رہنا چاہنی ہے تو مجھے فرما اگر تو حضرت حزیف دن یمان صحابی اپنی گھر والی نرما رہے اگر میرے نال جنت جانا چاہنی ہے رنا چاہنی ہے پھر تو مرد نال میرے بعد شادی نہ کر پھر تیرے گی کیونکہ عورت آخری مرد کے حق گی جنت او دے نال جاوے گی توجہ فرما اگو نبی دے صحابی نے فرمایا فرمایا جی نبی گھر والیا نے اللہ نے حرام کر دور کسی کے اتنے کیوں تاکہ پتہ لگ جاوے نبی دیاں گھر والیا پکیا جنتی نے محمد کریم نال جنت محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضرامہ ششتی خان اسلام اللہ اللہ توجہ ہے بولو تو صحیح ذرا اچھی آواز گل سمجھ لے پرانے مجید نے حضور دیاں گھر والیاں نو فرمایا ایمان والیاں دیا ماوا بولو تو سی کا مطلب نکاح کر دیتا ماوا واگو حرام ہن کیتا ماوا وگوں نکاح حرام کیوں رسول پاک تو بعد اگر نکاح حرام نہ ہوں ہر ایک نال تے بی بی بیکا نے کسے نہ کسے کسی ہو نکاح میں آنا سر انہوں کا جنگتی ہونا یقینی نہیں سی رنا بولتے <تصفح> مرے ستے ستیا راب موہر اللہ مولانا مفتی، محمد جہاں نے وہ منافق سن اندر دشمن سن جنتی نہیں سن میں پوچھنا پڑوائے اللہ نے قرآن نبی دیا گھر والیاں مومنا دیاں ماوا نے کہ نہیں تو ماوا نہ منے کا فر ہو پک ہو گیا کیونکہ اللہ نے تو فرمایا مان والے آ میری ماں سمجھو پکا کافر بولو دے سے اپنے کافر ہون دی مہور اپنے خود لا لی ہاتھ اللہ فرماوے مومنا دیا ماوا نے وہ آخ میں نہیں منگا تو پھر صاحب مطلب یہ نکلیا وہ اپنے آپ مومن نہیں من جی مومن منگا تو مہر خدا دی لگی پکی مومنا نہیں اسے مومنا دیا ماوا نے ہر تبجر وہ خدا دیا بندیا اس حایت ایک تو یقین ہو گیا ہر مومن دا فرض مومن ہون ہوتے حضور دیاں گھر والیاں نو ماوا بولو تے صحیح نہ ہر مومن فرض ہو گیا کہ جے میں مومن رہے تے حضور دیاں گھر والیاں نو ناوا من نہیں منگا تو اسے مومن دیا ماوا نے انہوں نے تو تے پھر میں مومن ہی نہیں ایک دوسرا رب نے مو محمد کریم نو یقینی سمجھتے ہو نہ جنتی او نبی دیا گھر والیاں نو سمجھا جائے بولو سی امرو شرم نہیں آتی انہوں نے نو جڑے اہل بیت دے واسطے آیت جڑی ایڈا وا قرآن بیت یعنی اُن نہ چیڑتے نے نہ سمجھتے توجہ نہیں فرما رہے ایڈی وی یقینی گل نکا کیوں نکاح کیوں حرام کیتا ہے کیا اگر کسی نال نکاح ہوں عورت جانتی آخری مرد جنت ہوں جڑا دوسرا آونا سی وہ پتا جنت جانا ہے کہ نہیں اللہ پاک نے سب واسطے حرام کر کے دس دتا کہ محمد پاک دے گھر والے جنت محمد پاک دے نال ہی ہونگے لہذا کسی ہوری نال نکاح ہو سکتا ہی نہیں جی بولو بولو بولو بولو قسم قسمزاد کر کے کہنا جنا یقین انہوں کا جنت ہی ہونا سابت ہے نا اگر <تصفيق> <بھی تصف> یقینی پہ نہیں یہ عقیدہ قرآن کی دِی گل یہ سمجھ آ گیا جیویں پاک محمد نیج یقینی گھر والیاں، پاکا, نومی، جنتی سمجھنا پینا ہے یقینی نہیں سمجھے گا قرآن دا مخالف دشمن ہوگا چتہ کافر ہو چا یہ سمجھ کے نہیں آئی اللہ اکبر ادر ویگ سجنا اللہ د قرآن دلیل دنیا دے اندر کسے کو ٹائم والی جڑا دلیل توڑ دے مین توڑ دے کتے ہوں غور فرما جنا بوگیا وہ دشمن سن مومنہ نہیں سن منافقہ منافکا بی قرآن پاک دیتا در مومن نہیں کیونکہ مومنہ دیا ماما نے جنتی یتی می نے ادر ویخ اگر دشمن جی اس کنجر نے کسی نے ہے دشمنی اپنی دشمنی رشتے اس لے دیا اپنے آپ ورگا رسول ہے رسول معاملے دے معاملے ذرا بولو میں اگل، اگل، اگل، اندر دیا دشمن ہوں مڑ کا بےنا فرماؤں ازواج مہا تو ہو نبی گھر والیاں ایمان والیاں دیاں ماواں نے ازواج اتوا تو ہو نبی گھر والیاں دیاں مومنا دیا نے اللہ خبردار کر دوشمن ظاہر کر تاکہ مومن دھوکھا نہ کھاؤ گے مومن دھوکھا نہ کاؤ گے اللہ کے دس داواں نے ماوا نے معلوم ہوا یہ ہکرام گتم ماما ورگیاں نے جدو ماما فرما رہے وہ فرمی گا ماوا مناسب اولاد نی ماما کا پیار تے مخلص پیار ہوتا تقدیر نارائ سال نارائ تہ کی نارا امام الغیرت حضرت علامہ مولانا مفتی فضر احمد چشتی صاحب پیرو مرشد حضور چبلا خواجہ شفیع محمد صاحب سبحان اللہ ہے گل ہے کہ انہوں سڈیاں ماں کیوں فرمایا گیا تاکہ ہر کسے نو پتا لگ جاوے کہ مرد دا نکاح حرام ہے جی میں سکی ماں نہیں ہو سکدا نال ان بولو تو صحیح طرح ہوں ایک بکواس دا جواب دین لگا اگر توجہ ہو گلاواں گا جن زندگی مولویاں نہیں توجہ کسے نے بکواس کی سل کبراہ امام بائی حقیبی حدیث اس لکھا ہے سدیقا اما ایشاب ایک بی بی آئی آن کے کہنے یا امہ امی جی آپ نے فرمایا میں تڈے مرد کی ماں تیری نہیں بے لسک تیری ماں نہیں پتا پونکیا انہیں آخر ویخ ماں بی بن گئی نہیں چمڑ دیا پترا کھوتے دیا بچیا سور بچہ نہ ہو چڑے آؤ گے پھر توں نہ جمیا ہونا ہی اگر تا بینی پتر نہ ہوتا تو پاک محمد دے گھرانے نو ہاتھ پاؤ اللہ دے قرآن دے خلاف سوچ دیا بچیا اوہی روایت اے روایت آئی میں نور خان دے چڈو ہیں گرجا کے کام ہی ہے توجہ نہیں فرمائی اما باغ نے کیوں فرمایا کیوں سی سیدہ کا باغ نے فرمایا میں تھوڑے مردا دی ماں تیری تری ماں نے عورتوں دی ماں نہیں کیوں فرمایا ایک مسلا دسنا چاہدیا سن آئےت اتری کیوں یہ دسنا چاہیے آیت کیوں اتری اتری اس واضح کسی خیال آیا میں محمد کے گھر والی نال شادی گا حضور تو بعد اللہ پاک نے دسیا خبردار اے ماوا نے موہ بنا دیا نال شادی کسے دی نہیں ہو سکتی نکاح کسے دا نہیں ہو سکتا ہوں اللہ نے ماوا فرما واسطے تاکہ مردوں نکاح نہ ہو سکے اور نکاح تو ہوگا نہیں بیجھا چاہتی ہوں کہ میں میرے نال بیویا پاک اصا مومنا دیا ماواو یعنی مردوں نال نہیں ہوتے لہذا آیا تو اے اس مقصد بیٹھی کہ اصا میں دوسری ماوا نے سارے حکما چرا دیا نہ بی نے اپنے علم شریف کہ بالکل حقیقی ماں جی نہ سمجھا جی سڈے واسطے جو آیا مطلب ہے کہ نال نکاح حرام لہذا ہوں گل سمجھنا اتے ہیں دو چیز نبی دیاں گھر والیاں نو ماما آکھا گیا دو مقصد ایک ہے نکاح حرام ہونا ایک ہے واجب الاحترام ہونا ہاں ہاں ہاں ذرا بولو تو صحیح ایک ہے حرمت نکاح ایک ہے وجوب احترام ازوا جو ہو تو ہم نبی دیاں گھر والیا مومنا دیا ماوا نے ماوا واسطے دو حکم پکے نے ماوا نال نکاح بھی حرام ہوتا ہے تے ماوا دا احترام بھی واجب ہوں بی, بی پاک نے اس بی, بی مسلا سمجھا دوسرا احترام اگو یہ نہ کہ تیری بن گئی سکی تھی رہی وہی اے نہ سمجھ پوری تن گئی میری سکی تھی اگلی تیری اولاد میری لگ لگ گئی نواسی نہ سا خدیجہ آآ آآ پاک دی اولاد اولا. مولا علی دے اولا. اولا. بولو تو مولا علی گھر چی نہیں آئے یہ کیوں آئے نا یہ حقیقی ماوا تو پھر سے بن گئی مولا علی سکتی لے کے اتے دو چیز دسیا گئی اما پاک نے خبردار کیا نکاح حرام ہے ریا مسلا موجود ماجبل احترام ہوا احترام بیبیا پاکوں کا ضروری ہے وہ بچوں میں گھر والی ہزور دیا مرد نے اوورتان دیا بھی ماوا نے کی جے مردا ضروری احترام کرتا ضروری حضور کے گھر والیاں دا احترام نارائ غوثیہ امام حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی تاکہ جب ہو گیا ایک الزامی جواب دینا چمل نا کھوتے دماغ دے اترے ان دا جواب ہر طرح دینا چاہیے توجہ ہے اگرچہ مسلمان بندے نو جواب کی لوڑ نہیں ہوں مسلمان دن قرآن کا نام پاک مستفا دی عزت کوئی بھی خلاف موقع وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتا لیکن پھر بھی ایک الزامی جواب توجہ جناح جناح حضور دیاں گھر والی بی نظرس ہے زندیق تے اسلام دشمن پاک رسول دشمن او او کرتے بی بی آلے بڑے بڑے رشتہ دار سن انہوں نے وڈیری سی پاک تفا نے تا شادی کی تاکہ دشمنی گھٹ جائے ہون جواب دے میری گل نہیں سمجھے یار بلکہ زندگی اتراض بھی سے چھوٹی سیدہ خدیجہ پاک چالی سال وہ سن غریب سن وہ امیر بی سی مستفا نے دشادی کیتی پیسے کی خاطر ہوں کتی نے بچیا تو جواب دے دو سوال ٹھکے دو ج باقی بیبیاں دو زبان کھولی نا کسی کنجر نے تو ہوں سیدہ خدیجہ دو اعتراض جواب دے جے جواب جب جواب اے دے پھر ادھر بولن کی لوڑ نہیں رہنی بولو تو سی اور خدیجہ پاک نال جو آخر شادی فرمائیے وہ بھی رشتہ دار سن ہر قبیلے رشتہ داری نہ کسی پاس حضور نے کیتی تاکہ دشمنی کھٹ جائے سیدہ خدیجہ بھی اعتراض ہویا وہ مالدار سن مستفا نے شادی کی پیسے کی خاطر کتے ویا کی جواب دے گا سمجھ نہیں لگی لو سج گل کراک مستفا کری صحافا اہل میں مالک نے انج جو ایک عزت کرو دوسرے دی عزت ضرور کرنی پہ ایک بےزتی کرو دوسرے دی ضرور ہو جاتی لہذا اگر کوئی بندہ اہل بیت کا پیار کرنا چاہتا ہے चاربی آئے, चاربی آئے. پاک سفا کے صحابہ کرے اگر صحابہ کی عزت کرنا چاہتا ہے جی اہل باعت کرے ایک پاس کوئی رکھ نہیں اچی بول اچھی بول سبحان اللہ اگر کوئی آخ اگر کوئی آخے چران سنا ایک روایت بخاری خیال دے سنا مانچ بول اس صحابی دی سنا، سہابی جڑے نو سہابی نولالی کا سجا ہاتھ مولا جا دے ہک ہو جائے وہ ہلور درب بھی امار بڑیا سر عمار بن یاسر نے بخاری شریف آؤں گا جب کا سیکا سا کا توجہ جمل پاک دے اندر جمل دریف ہو یاسر بنیا دے اندر جمار جماعت دا ما د اولا ساری جماعت بیٹھی حضرت امار میری یاسر اٹھے جمع پڑھا دیا فرمان لگے لوگوں خیال کرنا ایسا سا جے محمد بھی ایتھے گھر والی جنت جنگ گھر والی کوئی نا مولا لی حضرت بن صرف صحابی جمل دی جنگ ہون تو پہلا اپنے بیلیاں نقریر کردیا فرما نے عائشہ پاک ج محمد پاگ نے, نے دنیا ج... آخرا تج گھر والے نے معلوم ہو یا ماردن یاسر کا بھی یقین سی جی محمد کریم جنتی نے انہوں کے نام گھر والیاں والی پاکی جنتی اگلی گالوں نہ فرمائی فرمایا جہی آئے نے نا اللہ نے کس حکمت لال یہ انہاں خود بخاری بیان فرمایا حکمت کی سی فرمایا اس حکمت واسطے لیا ایک پاس رسول دے دنیا آخرت زو جے محترمہ گھر والی پاک ہون والی نسبت سامنے دوسرے پاس مولا علی سرکار نے اس موقع تے یہ حق والے پاسے نے اللہ صرف ان لیا ازماو کی خاطر کہ رسول نسبت نکھ ہو یا وہ حق, حق, حق نو ویخلا اللہ, اللہ, اللہ سمجھ نہیں آئی رسول نسبت کہ گھر والے پاک نے ویو حق اس ویل علی پاک تو رسول دے حق نو ویخ یا رسول اس نسبت نو نکدو جے ویکو دین والا پاسا مولا لیتہ کے مطابق اپنے دے وہ حق آئے پاسے نے لہذا رب آزمانا چاہتا ہے نسبت رسول ویخ دو امتحان معلوم ہویا اتنے گل صحیح صحابی کڑا وڈا صحابی کی پیا فرما فرمایا لیا بیک اللہ پاک نے اس حکمت وہ ماننا چاہتا ادھر ہے رسول کی جسمت رشتہ ادھر ہے رسول کے فرمان کے مطابق حق حق حق ہوں اللہ ویخنا چاہتا ہے نسبت نو ویخ یا حق نو ویخ مطلب رب نے اس وقت حضرت مار بین یاسر نمائی کہ ری دنیا تک ایک پاس رسول کا رشتہ رسول کا دین ہو نارا تقبیر نار سال نارا تقی نار حضور ہزور قطب پیرا مرشد خاجہ محمد شفیل ارفال حوصہ تدرا بدرا تعلیم مفتی محمد احمد چشتی ساج جو ہے بول درست اور مولا علی پاسا بی بی اما پاک پاسا خطا اشتہادی سی گل میری سمجھ وہ خطح اشتیادی سن درست اور سوا بھر ہوں حضرت امار نے فرمایا رب انہیں ویکے تو سی رسول رشتے نو ویخ یا رسول نو ویک ہائے نہ کئی بر ویلے مینو کہ گستا آ کے چمڑ کھوتے ایک, ایک, ایک, ایک ملے سید ہوے ایک ملے سو سانو محمد یار دس رشتہ نہ تکبی نارا رسال نارا کی غوثیہ خانمد شفیل ان پور اس نے مفتی محمد فضل احمد چشتی سر چی تیرا چاند چی تیرا چاند سر جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا چیز سمجھ جو ہے سو اللہ گل آئی انہوں دا جواب دینا مقصد سی سیداں مخالف بڑو سید کے مخالفی دیا پترا سید ہوئے دیخالفرا کا کی ہوں رسول رشتہ نہ ویک رسول رسول رسول اللہ شرک شماروں گا شرک شماروں گا جسل دین خل جائے مخالف کی نسبت میں فلانے کھلونے کلونے آئیں سمجھ نہیں آئی اللہ اکبر مسئلہ سمجھ آ گیا اج تو بعد جیویں کوئی گل سمجھنا سید جنتی ہے یا نہیں گمان ہے یقین نہیں وہ بھی بشرتے ایمان مانتے مرن قرآن لے ہے میں حافظ ابدل کریم سرکار ہون ہو جائے جی بزرگوں دے سر مبارک قرآن رکھا لو قرآن قسم کھا کے آخ گے محمد کریم جنتی نے کیوں قرآن نے اللہباد قرآن مقام دے ما موبائل لكم ان تو رسول اللہ تب کے ہوں ازوا جہ مہد ہی آبدا ان عند کو مکاملہ سورت آزاد آیت نمبر تروجا پاک فرماؤں گا ایمان والے ہو ہر کس حق نہیں بڑھ ہرگز ہر کس تل کی اجازت نہیں اللہ تر سکول دکھ د الگ رسول نکلیف دلا ان کے ہزا جہ ہی دوسری گل فرماؤں گا نہ رسول کے گھر والوں ہمیشہ ہمیشہ کدی شادی کرو نکاح کرو اے بھی اجازت نہیں ہوں آپ اندازہ لگا محمد کریم کے گھر والے مقام خدا نے بنا لے جب فرما دے رسول تکلیف دینا کفرے نال ہی فرماؤ گے رسول کے گھر والوں کے لال نکاح کرنا بھی کفرے خبردار نہ تکلیف دیا جے نہ نکاح کرے دا دا دا دا مطلب رسول گھر اللہ نکاح کرنا رسول رسول گل سمجھنا یہ ہوں دشمن تے رب اے رسول گھر والوں نکاح کرنا اے رسول نکھ دشمن جہاں نے انہوں تو رولدا ویخ کے ہر کوئی خوش ہوں سمجھ نہیں لگی جے دشمن ہوں اللہ فرما گاہ تو رو جدال مرضی نکاح کرلیل ہو نہ میرے محمد نیچے جے نہ میرے محمد دے گھر والوں نکاح بھی سوچا دوے جرم نر تقری روشیا پیروا گیا محمد شبیر اجپوس استادی محمد فضل احمد چشتی صاحب خبر اللہ سمجھ آئی کوئی تر گئی والی تر گئی رت والی اگے آن تور گے رتے وہ گلاب بالی آن تورے شریف تھی پاتی چپ شریف فاقی تھی وہ باؤںکڑ پہ کتورے پادی چپ شریف فا کی تھی باؤکن پی جو تعارف لیکن مجبوری نل کرا ایک امریکہ چ بیٹھا نے حسن اللہ یاری میں کہنا دلہ یاری بوکدے اگو جواب نہیں اللہ دے, ساریاں آنے آکھے دا جواب چشتی دے گا جماعتوں نے آخر جب چیشتی میں ایس حضور دے گھر والیاں پاکوں دے بارے ابے جواب دیتا اردو سکھائی جانا پنجابی میرا قسم سات کر کے کہنا وہ میری کسے گل کا دے دینا توجہ نہیں دلال تو احتجاج ویگ سڈ دلیل پیش کراگا لوہے تو سخت دنیا کٹھی کر لے ٹوٹنی سکڑی اللہ میں پہاڑی مبارک پہاڑی راڑی جن مہوں گاؤں گاؤں گاؤں میرے تو سیکھی سجا کا گسا تینوں پھٹے منہ تینوں تمیز نسبت نہیں دین اگے نسبت ہے چمڑ کھوتا اچھی میں کر دین گل میں تینڑا پھر تون ہو گیا اگوں کنڈے لنتی سنن والے وہ کمینے شرم نہیں آدمی دی نو رکھی بیٹھے ہو سنو کسم ازدی کر کے کہنا دنیا کا کوئی بندہ صرف لڑے نہ بدماشی نہ جیٹا ہو للکار والا مفتی محمد بدلے جستی چاہ سمجھو آخری ایک گیرت کی گل سنا کے اللہ سونے پاک مستفا دے گھرانے کی گلو سونے نبی سرور نے ٹوپی پاک بی بی سفیا باغ نے پتر کی گل اضرت ابد اللہ بن زبر پہلی بار پڑھی پہلی بار ابد اللہ بن زبر کابے شریف مکے شریف سن جسے اٹھے ہوئے سن یزید کے مقابلے توجہ فرما حضرت عبداللہ بن زبیر گھر والے محسوس ارد نے جناب دے بندے تھوڑے نے منوئی جتوں میں تلوار لے کے آ نال شریک ہو جاوا آپ فرما نے عبداللہ بن زبیر فرما نے خبردار اسمبر جی بول اصا مرد ہیں جنا چی رویے اپنی عورتوں نو میدان چاؤن اجازت نہیں میرے نال بندے تھوڑے نے مردان لڑن بھی نہیں سوچ گھر بیٹھنا ہے میں جناچر جی ہاں میں آپ بھی لڑا گا اور سجنا توجہ فرما توجہ مقابلے گل تو کرتے سوچ دے کہ مقابلے جڑے آئے نا ایڈے گہر تال تلوار دینا گوارہ نہیں پہ کردے میدان چورت دانا کم ہی نہیں بولو تو سی ایپ اندازہ لا لو کہ سڈیا بڑھیا ہر پھر کی شرما خیالو مرو ہوں میں تینوں خسرا نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا کم خسریا نے ہاں مردوں دیا گھر والیا گائی ریاں نے کوئی اچھی بول مردوں گھر والیا اللہ جلہ شانو مسکین حاضری قبول باس سارے دعا فرما الحمد للہ رسول پاک رب سونے آن اپنے پاک محمد کریم والے سارے نو اپنی بخش اپنی مہربانی اپنے فضل کرم لال نواز دنیا خر سونی کری ہر شر نفسانی شیطانی تو حبیب فرماوی محمد